وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأ وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار رأى كل حال في الأسبوع الماضي قلنا للإخوان إن شاء الله هذه الدروس كلها لآن تمشي بلغة أردو للحجاج ان شاء الله حتى يقضي الله أمرا إلى ما بعد الحج إن شاء الله ونرجو من الله أن نشتمع على خير كلنا إن شاء الله براک اللہ, فيكم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کی مجلس میں توحید کے باب میں سے ایک باب تھا جس کا جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمِن الناس من يتخذ من دون الدین احمد اشد الحب اللہ اس سے پہلے جو مسئلہ بیان تھا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اخبار احمر من دون اللہ اس موضوع کے بارے میں ہم مسلمانوں کو بہت دور تک سوچنا چاہیے اور اس پر سوچ کر کے قرآن کو سمجھ کر کے ہمیں عمل کرنا ہے حقیقت یہ ہے کہ بڑوں کی تقلید یا سمجھ لیجئے کہ اندھی تقلید جس کو کسی دلیل سے واسطہ نہ ہو اس کی بنا پر امت میں بہت کچھ گمراہیاں ہوئی انبیاء علیہ السلام کے زمانے اول نبی سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے انبیاء جتنے گزرے ہیں سب کے بارے میں اور سب کی اقوام کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی بات بغیر کسی دلیل کے یا اللہ تعالی کے قول یا نبی اپنے نبی کے قول کے لیے بغیر اپنے باپ کی بات ماننے میں گمراہی ان کو ہوئی ہر ایک نے یہ کہا کہ ان نہ وجہ نہ آبا کے ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے ہم بھی ایسے ہی کرتے چلے آئیں گے یہ چیز بہت ہی گمراہی کی رہی ہے اس سے بڑھ کر کے آدمی اگر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جاہلیت کی عصبیت لے کر کے کوئی کام کرے گا تو اس کی موت جاہلیت کی ہوگی اس سے بڑھ کر کے گمراہی کا سب سے بڑا سبب ایک عالم کی گمراہی ہوتی ہے اگر عالم گمراہ ہوا تو اس کے پیچھے ایک عالم گمراہ ہو جاتا ہے اگر ایک عالم کو ہدایت ہوئی تو اس کے پیچھے بہت بڑا عالم اللہ کے فضل سے ہدایت یاب ہوتا ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ال مسعود کا وہ قول ہے حدیث مرفوع پیارے رسول سے نہیں ہے لیکن ان کا قول ہے کہ عالم کا گمراہ ہونا یہ امت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے حقیقت یہ ہے کیونکہ ایک عالم کو اچھی حیت میں اچھی حالت میں لوگوں کی عقیدت اس کے ساتھ ایسی پختہ ہو جاتی ہے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی بات کہتا ہے اگر اس نے اپنی منمانی کوئی بات داخل کر دی اس کے اندر لوگوں نے لوگ یہ سمجھیں گے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہا ہے اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کسی چیز سے مسئلے کا عقب نہ کرے یا کسی چیز کو کوئی بات ایسی نہ کہے جو ان دونوں پر مبنی نہ ہو اپنی منمانی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر کے وقتی طور پر اگر اس کو کوئی چیز صحیح نہیں مل رہی ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نظر میں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے لیکن پھر جب اس چیز کے بارے میں یا اس, چیز اس مسئلے کے خلاف کوئی ایسا نص یا دلیل قرآن کی طرف سے کسی نے نکال دیا اور واقعی قرآن کی یہ آیت دلیل بنتی ہے یا پیارے رسول کی سنت میں کوئی ایسی دلیل مل گئی تو پھر اس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے بزرگ نے ہمارے بڑے نے ہمارے باپ دادا نے یہ بات کہی ہے ہم اسی پر رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متبع بنا کے بھیجا ہے انہی کی سنت میں ہمیں اقتداء کرنی ہے لقد خان علقم فی رسول اللہ اس وط الحسنا اس وجہ سے کسی کی بات کو آپ یہ آپ ایک عقلی بات سمجھیں کہ دنیاوی امور میں کسی بھی مسئلے میں آپ کو اس شخص کہتا ہے کہ نہیں اس میں یہ خرابی ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ آخر کس بنا پر آپ نے کہا کہ اس میں یہ خرابی ہے کہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے کوئی انجینئر ہے گاڑی کا یقیناً اس میں کسی مختلف رائے ہو سکتی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں کٹ آؤٹ خراب ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی کیا نا سوئچ میں خرابی ہے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں اس کا جو اسبو ہے کیا کہتے ہیں فنگر اس کا کیا نام بیٹری کا وہ ڈھیلا ہے ہو سکتا ہے لیکن کوئی کہے کہ نہیں یہی ایک چیز ہے یہی ایک سبب ہے تو آدمی پوچھے گا اچھا دیکھو کیسے آپ نے کہا, کس دلیل سے آپ نے کہا جب دنیاوی بات میں یہ چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک چیز اپنے عقل سے سمجھ کر کے اس کی دلیل مضبوط مانگ رہے ہیں تو دین کے معاملے میں آپ کیوں کسی کی اندھی تقلید کریں اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ تقلید واجب ہوئی بات عالت میں اس کو آپ تقلید میں بار بار کہوں گا کہ اس کو آپ تقلید کہ لیں یا اتباع کہیں لیکن کہنا یہ ہے کہ آپ اس عالم سے یہ کہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی سنت سے مسئلہ دیجیے انہوں نے مسئلہ دیا آپ دلیل نہیں سمجھتے آپ کو ان کی بات ماننی ضروری ہو گئی اس کو آپ اتباع کہیں یا تقلید کہیں دونوں صحیح ہے لیکن یہ کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمیں فلاہی کے مسئلے پر ہمیں مسئلہ بتائیں یہ چیز سوال کے اعتبار سے غلط اگر کوئی مفتی اس طرح کا فتوا دے رہا ہے کہ نہیں ہم اسی کا فتوا دیں گے اگرچہ دوسری دلیل دوسرے مذہب میں اس کی دلیل اس سے واضح ملتی ہے تو یہ بھی غلط ہے اللہ کے یہاں دونوں پوچھے جائیں گے من آفتا بغیر علم بغیر سکین جس نے بغیر علم کے فتوا دیا تو الٹی چھری وہ ذبح ہو گیا یا بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا اس وجہ سے آدمی کو چاہیے پوچھنے والے کو کہ ہمیں اپنے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے ہم اس میں کھوٹ نہ رکھے صحیح مسئلہ پوچھیں اور جو شخص جانتا ہے اس کو چاہیے کہ ڈھونڈ کر کے مسئلہ اور مت بتائے کیونکہ کی یہ منصب رسالت ہے منصب رسالت کا ایک امتداد ہے سمجھ لیجئے اسی وجہ سے کہا گیا عل علماء ورثت الانبیاء علماء لوگ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء جو ہے لم یو رسو دینار درحمن انبیاء نے دی دینار اور درہم پیسے اور شادی سونے کا کی وراثت نہیں چھوڑی انما نما علما علمن اپنی اپنا علم انہوں نے چھوڑا ہے حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے بارے میں آیا ہے کی جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اپنے اولاد کے لیے بھی ان کا نہیں کچھ ہوتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر سے کہا کہ ہمیں باغ فدک کا ورثہ وراثت دیجئے ہمیں ہمارے باپ کا انہوں نے کہا کہ حضرت بکر نے جواب دیا کہ ماں نام ہم وہی سب کچھ کریں گے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورس ہم انبیاء کی جماعت ہم سفے انبیاء انبیاء کی جماعت ہم کسی کو وارث اپنے مال کا چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں جو کچھ چھوڑیں گے ایک لاٹھی بھی چھوڑیں ایک بچھونا بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہوگا انبیاء کی وراثت یہی علم ہے ان کے خاندان کو چاہیے ان کی اولاد کو چاہیے کہ انبیاء کے علم کو آگے بڑھائیں علماء کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انبیاء کا وارث بنایا ہے بہت بڑا منصب ملا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور امبیا علما کی فضیلت میں بھی آیا ہے اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو انماء منبِل علما جو جتنا ہی بڑا بزرگ جتنا ہی بڑا عالم ہوگا اللہ سے اس کا خوف اور اللہ سے اس کی خشیت اللہ سے اس کا تخوا اتنا ہی بڑا ہوگا بہرحال تو عالم کو چاہیے کہ اپنے اس منصب میں خیانت نہ کرے اور اس منصب کا مطلب یہ ہے کہ جو وراثت پیارے رسول نے چھوڑی ہے اسی وراثت کو لے کر کے چلنا ہے اب اگر کوئی شخص کہتا ہے نہیں ہم اپنی منمانی کریں گے اس سے گمراہی خود گمراہ ہوگا وہ اور اس کی گمراہی سے ایک دنیا گمراہ ہو جائے گی یہی وجہ ہے فکری میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی اور اس کی تاکید بھی کرتا ہوں کہ فکری ٹیڑھی کجی یا فکری گمراہی جو ہے امت میں بہت طریقے سے آئی بڑوں کو معصوم سمجھنے سے یا بڑوں کو یہ, اس, با یہ با اس طرح سمجھنے سے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں صحیح ہے غلط نہیں ہے اس سے بہت کچھ گمراہیاں ہوئیں اس سے تصور کا راستہ غلط نکلا اس سے تسّو کا راستہ نکلا اس میں امت میں اشتراک ہوا اور اس میں مذاہب کے تعصب کا مسئلہ نکلا کہ ہر ایک, ایک اپنے امام ہی کے پیچھے رہے گا اور آگے چل کر کے تاریخ دیکھے تو بہت عجیب عجیب باتیں ملتی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا اس وجہ سے ہم اللہ کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہر جگہ آگے رکھیں اگر کسی کو نہیں مل رہی ہے کسی عالم کو کوئی بات کہیں سے بھی لے سکتا ہے کسی امام کی بات جو اقرب الکتاب ہو سننا ہو اور یہ کہنا کہ نہیں ہم فراہی کی بات لیں گے تو اتخد و اخبار احمد رحبان احمد ارباب بندہ جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عجیب نے ہاتم کے سامنے پڑھی جو نو مسلم تھے حاتم تائی جو بہت ہی مشہور ہیں ان کے لڑکے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نصارہ کو ہم نصرانیوں کو تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے ہم تو ان کو نہیں پوچھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ حلال کر دیں تم اس کو حلال سمجھتے تھے جس چیز کو وہ حرام کر دیں تم اس کو حرام سمجھتے تھے تو نبی تو انہوں نے کہا اعتراف کیا کہا کہ ہاں بات ایسے ہی ہے انہی کی بات پہ ہم چلتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتیل کا عبادت یہی ان کی عبادت ہے یعنی کسی ایک کو حلال اور حرام کا مالک سمجھ لے اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دے یہ غلط ہے اگر گردن دینی ہے گردن چکانی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کومیناسی کچھ لوگوں کی کا واقعاتی حال ہے کہ تختم دونوں اللہ اندازن اللہ کے علاوہ اللہ کا ہمسر بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے لوگ دوسروں کو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں اللہ کا مثال سمجھتے ہیں اللہ کے جو اوصاف ہیں ان کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اور جو عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے ان کے ساتھ وہ عبادت خاص کر دیتے ہیں اللہ چھوڑ ان کی عبادت کرتے ہیں جو حقبول کحب اللہ ان سے جن کو اللہ کے علاوہ اللہ کی مثال سمجھا ہے یا اللہ کے برابر سمجھا ہے ان کو ان سے ایسا پیار رکھتے ہیں جس طرح اللہ سے پیار رکھنے کا حق ہے یعنی اللہ کے برابر ان کو کر دیا اللہ سے پیار رکھنے کا کیا معنی ہے کل ان تم توبون اللہ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں فتح برونی اللہ تو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے تمہیں پیار کرے گا تم تم کو پیارا سمجھے گا یو اللہ. اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرنے لگے گا لیکن وہ جو ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے اور نبی کی اطاعت ہونی چاہیے اس سب کو چھوڑ کر کے وہ ان ہمسروں یا ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ جس کو معبود سمجھا ہے ان کو اس طرح کا پیار دیتے ہیں یعنی انہی کی اطاعت کرتے ہیں نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ آیت اگر ہم سوچیں بہت دور تک تو ہم مسلمانوں کے حالات پر چشمہ آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں آج آپ دیکھیں قبروں کا مسئلہ سب سے بڑا آج کل ممالک میں قبروں کی یا مسلمان ممالک میں قبروں کا بہت زیادہ رواج ہے اور قبروں پر جو عرص ہوتا ہے اور وہاں پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سے زیادہ قبروں والوں سے ڈرتے ہیں جیسا کہ کسی نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں قسم کھا کر کے کہ ہمارے سامنے اس طرح کے لوگ آئے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ کعبے کی دیوار کے نیچے کھڑے ہو کر کے قسم کھا لو کسی چیز کی تو قسم کھا لیں گے لیکن اگر اسی قسم کو قبر کے سامنے کھانے کی کے بارے میں ان سے طلب کیا جائے تو قبر والے سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ وہ قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ قبر والوں سے ڈرتے ہیں حقیقت یہ ہے ایسا ہے آج کل اللہ سے زیادہ انہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کے بجائے مقبورین یا اولیاء یا بزرگوں کو جنہوں نے زندگی بھر شیر کے خلاف جنگ کی انہی کی قبروں پر آج کل شیر کا طوفان اٹھایا جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ آئے پورے طور پر مسلمانوں کے حالات پر چشمہ ہوتی ہے والذین ولدین اشد اب مسلمانوں کا مومنوں کا جو خالص ایمان لائے اللہ کے لئے ان کا شوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اشد عبا للہ یعنی گویا اللہ طرح جو تصویر کھینچی ہے قل انکنتم تحبونت انکانا آباؤکم وابناوکم وازواجکم واشیرتکم قل انکانا آباؤکم واخوانکم وازواجکم وامالونی ترختموها واتجارتا تخشونک سادہا مساق رہا احبائی رحم اللہ رسول ہی وہ جہاد الفی صبیل ہی پتر اب بس اللہ بمرح تو گویا وہ اللہ تعالیٰ جس طرح تصویر کھینچتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے مال اپنے مال سے ہم سے زیادہ محبت رکھو اپنے بیویوں سے اپنے اولاد سے ہم سے زیادہ محبت رکھو تو سمجھ لو کہ تمہارے اوپر اللہ کا آزاد آنے والا ہے یعنی وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگر کسی نے اس کے خلاف کیا تو اللہ کے عذاب اللہ کے غذب کا وہ مستحق ہوا تم اب و لدینہ اشد حق اس کا ایک مظہر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے یہ حدیث سنی مینو احدم حد تا اکونا احب الی من والده وولده اجمعین یہ کتاب المان بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے لا منو عہد تم میں سے کسی کا اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے حتیہ اکونا احب علی یہاں تک کہ میں اس کے دل میں اس کے باپ یا اس کے لڑکے یا اس کے تمام متعلقین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے جب یہ بات سنی وہ لوگ ایک دم سادے قسم کے لوگ تھے دل کی بات کھل کر کے کہ دیتے تھے کہتے ہیں اللہ کے رسول انت احب النق الشید اللہ من نفس مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں لیکن میں اپنے نفس کو آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جب تک تم مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ پیار نہیں کرنے لگو گے اس وقت ایمان مکمل نہیں ہوگا تو انہوں نے قسم کھا کر کے کہا, کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما الان یا عمر ہاں اب جو ہے ایمان کے کمال کو تم پہنچے تو حقیقت یہ ہے والذین آمن اشد حب اللہ. اور یہی ہونا چاہیے یہ صفت ہے مسلمانوں کی دل کو ٹٹو ہم اپنے کو کہ آخر معمولی سی محنت نماز میں ہوتی ہے اذان ہوتی ہے فجر کی لیکن ہم گرم بستر کو چھوڑ کر کے فجر کی نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہیں ہمارے دین اور ایمان کا کیا معیار رہ گیا اس کا کیا میزان رہ گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت یہ تھی کہ اپنا وہ اپنی گردن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کٹانے کے لیے تیار تھے اگر ہم گرم بستر کو نہیں چھوڑ سکتے تو گردن کٹانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اقوال کو اپنے نفس سے بھی زیادہ پیار رکھتے تھے ہماری کیا حالت ہے بہرحال ہر ایک اپنے نفس کو ٹٹو یہ آخر ہمارے دین ایمان کا کیا حصہ ہے ہمارے دل, دل کے اندر اگر کمی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے اگر دل میں ایمان مضبوط مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید عمل کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ عمل کے کی زیادتی سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور عمل کے نقص سے ایمان میں کمی آتی ہے ایمان کمزور ہوتے ہوتے, ہوتے یہاں تک کہ جیسے ٹمٹما ہوا چراغ ہو اس طرح ہو جاتا ہے ایسا خطرہ بھی ہے کہ وہ کچھ भी جائے اور جتنا ہی آدمی نیک امال کرے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان یہ مومن لوگ جب آیت سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیادت ایمان ہے یہ آیتیں ان کی ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں ایمان مضبوط سے مضبوطر ہوتا جاتا ہے اسی طرح آدمی جب اعمال کی زیادہ کرتا ہے اس اعمال سے ایمان جو دل کے اندر جمع ہوا ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے بہرحال ودینہ منو اشد اللہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں اس وجہ سے چاہیے کہ ہم اگر اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں ایمان کو مکمل ہونے کی بات آتی ہے اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے اب آپ سوچیں کہ جو شخص جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے ایک آدمی جا کر کے وہ کسی ولی کی قبر سے وہ چیز مانگ رہا ہے یا کسی درخت سے مانگ رہا ہے یا کسی پتھر سے مانگ رہا ہے تو پھر اس کا ایمان کیا رہ گیا اس ایمان کی تجدید اس شرک سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ایمان کی ذاتی ایک آگے کا مسئلہ ہے جس کے بعد ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کو ہر قسم کے شرک سے پاک کریں اس کے بعد ایسی یہ, یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے بغیر مسلمان کے اعمال صحیح نہیں ہو سکتے اگر کوئی عمل بھی کر رہا ہے تو بیکار ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خاہی کے لیے اس چیز کا زیادہ سے زیادہ پرچار کریں اس کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کریں اور جو شخص تبلیغ کا دعوا کر کے اٹھتا ہے اگر توحید کو نہیں چھیڑتا ہے لوگوں کے واقعاتی حالات کو سامنے رکھ کر کے ان کو ان کی مرض کی تشخیص نہیں کرتا تو یقیناً وہ غلط راستے پر ہے اس وجہ سے چاہیے کہ ہر ایک کو ہر ایک کو چاہیے کہ خود اپنی سدھار کریں اور اپنے ماحول اپنے اطراف اپنے پڑوس اپنے ملک میں جو کچھ اس قسم کی برائیاں ہیں اس کے خلاف اچھے انداز سے اٹھ کر کے تبلیغ ہونی چاہیے یہ ضروری نہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور عالم مشہور ہے تبھی آپ لوگوں کو دعوت دیں اللہ کی طرف نہیں جس چیز کے آپ عالم ہیں آپ مکلف ہیں کہ لوگوں کو اس کی طرف آپ بلائیں اتنی بات تو ہر ایک جانتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو آخر دیکھتے ہوئے شرک اس سے بچا لینا یا اس وجہ سے اس کا ذکر نہ کرنا کہ کہیں ہمارے ان کے تعلقات نہ خراب ہو جائیں یہ ہمارے دین ایمان کے امتحان کا مسئلہ ہے اس وجہ سے بہرحال ہم سب کو اس مسئلے میں خاص طور پہ غور کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وہ کف اور بمایو بدم ہر و مال ہُو وہ دین ہُ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور غیر اللہ کی عبادت سے انکار کیا کف اور کی بیمایو دیکھیے خود عبادت نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دیکھ کر کے اگر کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہے تو اس سے انکار کرے کہ بھائی یہ غلط ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اس کا اعلان بھی ضروری ہے اور یہ کہنا کہ نہیں کسی کی برائی پر بعض لوگ جب افکار پریشان ہوئے لوگوں کے تو ہر ایک سوچتا ہے کہ ہم کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے امت میں, میں اصلاح امت کی اصلاح کرنے میں کامیابی ہو تو کسی نے اس طرح کے قانون بنایا کہ بھائی ہمیں یہی سب کچھ کرنا ہے کوئی اور دوسرا مسئلہ نہیں چھیڑنا صرف حکومت سیاست اور سب اپنا مقصد بنا لیا انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہمیں ایسے مسائل کو چھیڑنا نہیں صرف لوگوں کو نماز روزے کی طرف بلانا ہے اور توحید کی باریکیوں یا کوئی قبر پوچھ تو اس کو چھوڑ دیجیے اسلام کے نام سے سب کو جمع کیجیے یہ سب چیزیں غلط ہو گئیں گی کب ہر بیما بدوند اس کی تکفیر ہونی چاہیے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے چھوڑ دو اللہ کے واسطے کیونکہ اس سے یہ نہ سوچے آدمی کہ ہم اگر اپنے عقیدے کو صحیح سلامت رکھ کر کے ہم زندہ ہو زندگی گزار لے رہے ہیں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں،, نہیں آپ کے اوپر خود نقصان ہے آپ کی اولاد پر نقصان ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ علم اسی طرح مٹتا ہے جب لوگ برائیوں کو ٹوکتے نہیں تو علم اٹھ جاتا ہے اور برائیاں بڑھتی جاتی ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلاب کے اقوال سے واضح طور پر ہے اس وجہ سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے ایک ہندو بھی کہہ سکتا ہے ایک عیسائی اور یہودی بھی کہہ سکتا ہے لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضے کو بھی پورا کرے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہوا جیسا کہ دوسری آیت میں بالحفر بتاحت اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے ان کا ان کے نہ پوجنے یا ان کے پوجنے والوں پر حل العلان انکار کرے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے وہ ہے کہ یہ ہے ایمان کا تقاضا اور صرف یہ کہ لا الہ الا اللہ کریں اور کفر بالتاغوت کا ہم, ہم پرہیز کریں تو یہ ایمان کے تقاضوں سے خالی ہے ممتا وہ کفارا بیماری ہر معلوم ہو وہ دم ہو اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ الہ اللہ کہا لیتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی پوج رہا ہے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے یا ہم نماز بھی پڑھیں گے جا کر کے خبر پر خبر پر بھی حاجت مانگیں گے تو یقیناً اس کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ اس سے اس کا مال یا دین حرام ہو اس پر علماء نے کفر کا فتوا دیا ہے کیونکہ تو عید اور شرک یا کبر اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے صرف اللہ کے لیے ہو گیا اور اللہ کی عبادت اس نے ظاہر کی لوگوں کے لیے تو اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر رہا ہے تو اس کو اس کا خون بھی حلال یعنی وہ اس سے لڑائی کی جائے گی اور اس کا مال بھی لیا جائے گا آپ کو معلوم ہے صرف ایک مسئلے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا اور کچھ نو مسلم قبیلے مدینے کے قریب انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا کہنے لگے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے کیونکہ یہ تاوان ہے یہ تاوان ہے ہم زکات نہیں دیں گے حضرت عمر رضی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ فوج کی تیاری شروع کر دی کہ ان سے جنگ کریں گے حضرت عمر دیکھیے کتنے بڑے سخت اپنے اللہ کے دین کے لیے لیکن یہاں سمجھ کا پھیرا آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ قاتل لا الہ الا فتوقات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انک ایسی قوم سے تم کیسے جنگ کر سکتے ہو جو لا الہ الا اللہ کہ رہے ہیں تو حضرت ابو بکر نے سمجھایا ان کو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام ارسان کو پورا کرے اگر کوئی شخص اس کا کسی رکن کا بھی انکار کر رہا ہے تو اللہ اللہ ہم ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک کہ ایک رسی بھی پیارے رسول کے زمانے میں وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے اگر اس کو روک لیں گے تو اس کے لیے ہم جنگ کریں گے تو کانے کا مطلب ہے صرف ایک رکن تھا ایک مسئلہ تھا اس کی بنا پر پورے صحابہ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارا دل جس مسئلے کے کو لے کر کے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تھے اس مسئلے کے لیے ہمارا دل کھل گیا یعنی وہ بھی تیار ہو گئے تو صرف ایک مسئلے کے لیے مسلمانوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے زکاة نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا زکات دینے سے انکار کیا ان سے جنگ کرنے کا اعلان کیا تو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے صرف وہ زکات کا مسئلہ نہیں بلکہ این دین اور ایمان کا مسئلہ ہے جس کے بغیر ایمان کی بنیاد یا اسلام کی بنیاد کھڑی ہی نہیں ہو سکتی ہے لا الہ الا اللہ محمد السول اللہ کو بربا کرنے کا اس کے خلاف اس کا مال یا دین محفوظ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہ بنائے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے ہر حساب ہو ظاہری طور پر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر ایمان نہ داخل ہو ظاہری طور پر اس نے اسلام ظاہر کیا تاکہ وہ اپنے کو محفوظ رکھے اپنے مال آل اور دوسرے آ, تمام آ, حقوق اسلام کے لیتا رہے جیسا کہ منافقین مدینے میں کیا کرتے تھے بہت سے کسی حالت میں مر بھی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان کے نام بنام بتائے کہ یہ لوگ منافق ہیں لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ نہیں کی کیونکہ ظاہری طور پر جیسا کہ ایک عام قاعدہ ہے اسلام کا نقل و نقمبض واللہ تو السرائر اگر کوئی شخص جس چیز کو ظاہر کر رہا ہے اس پر ہمارا ہمیں اس کو قبول کر لینا واجب ہے یہاں تک کہ ایک صحابی خالد ال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو لا الہ الا اللہ دیا اس کے باوجود انہوں نے قتل کر دیا جنگ کے درمیان آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری شریف میں ہے ہر جگہ صحیح روایتوں میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ایک ذکر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ ابر خالد خالد نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے بری ہوں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں نہ میں نے حکم دیا نہ میں اسے اس راضی ہوں برات کا یہ طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ منافق ہیں یعنی ان کے دل میں ایمان نہیں ظاہری طور پر وہ ایمان لا کر کے اپنے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ ان کے مال اور ان کے خون کو محفوظ رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں کسی نے آ کر کے سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کھینچی اور کہا کہ ہمارا وہ مال دے دو جو قرض تم نے لیا ہے دیکھیں پیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض بھی لیا تھا حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اضرب یار المنافق ایک منافق کے ایسا کام کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر پیر رسول کی محبت نہ ہو اور اللہ کے دین کی محبت نہ ہو آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے ان کی گردن اڑا دیں دہنی اضرب اوروں کا المنافق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں ان يحدث ان الناس ان محمدن يقتل کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں تو ظاہری طور پر اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے باطن طور پر جیسا بھی ہو اس کے جب تک اس کے اعمال اس کے اخوال سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ کفر کا معتقد ہے یا دین ایمان دین اسلام پر اس کا ایمان نہیں اس وقت تک اس کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے بہت سے لوگ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں اور دفن بھی ہو سکتے ہیں اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا ظاہر کیا تو اس کو اسی کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے گا لیکن آخر اللہ کے حساب سے تو بچ نہیں سکتے علام الغوب جو ہے وہ جانتا ہے ان کے امال کو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللّہ ازاج یہ بات فرما کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا امت محمد کو بھی تمبی کی ہے کہ ہر آدمی کو اللہ کی اللہ کی نگاہ سے کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر عمل کے وقت آدمی یہ سوچے کہ ہم کسی کو شریک نہ کریں یا ہمارے دل کے اندر خوٹ نہ ہو خالص للہ تبارک و تعالی ہو کسی اور کے لیے نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی دلوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے وہ ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا حساب لے لے گا ظاہری طور پر ہم بہت بڑے پاک صاحب بن سکتے ہیں اگر کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب حساب حساب ہو اللہ اجل باب باب ان میں نے شرک دیکھیے شرک کے معاملات یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شرک اور توحید اور شرک اور توحید کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں یا کچھ باتیں نہیں کرتے نہیں جو چیز سب سے اہم ہے جس کی بنا پر دین اور ایمان کے بقا کا مسئلہ ہے جتنے امال کر جائیں اللہ تعالی فرماتے ہیں بار بار اس کو دہرایا جائے اس کو آپ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ پیارے رسول کو اور یہ بتایا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے اور آپ کے پاس بھی وہی کی جاتی ہے لائن اشرک تلیہ بتننا اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا بھی تمام عمل بیکار ہو جائے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جب یہ اتنی بڑی ذات اتنی بڑی شخصیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالی اس طرح فرما رہا ہے تو عام آدمی کی کا حال کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک محبت امال ہے شرک اور نیک عمل اکٹھا نہیں ہو سکتے دنیا میں کر لے لیکن اس کا عجر اللہ کے ہاں کچھ بھی نہ ہوگا اس وجہ سے شرک کے چھوٹے, چھوٹے اور بڑے سے امال یا اقوال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی وقت بچ سکتا ہے آدمی جب اس کے بارے میں معلوم کر لے کہ کون چیز صرف کا ہے اور کون چیز سر کی ہے کون بات سر کی ہے کون کام صرف کا ہے